اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کا نام ہے اس کے مصنف حضرت علامہ سید شاہ تراب راب الحمقر رحمۃ اللّہ تعالیٰ علیہ ہیں یہ کتاب دو ہزار سولہ میں ایک ہزار تعداد میں چھپی تھی اور اس کے پبلیشرز زاویہ والے تھے جو دربار مارکیٹ لاہور پنجاب پاکستان میں موجود ہے اس کتاب کی فہرست اور اس کو عنوانات پیش لفظ مقدمہ ارباب علم کے تاثرات باب اول کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بعطاۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باب دوم جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کلام الٰہی میں شمس الدح بے مثال حسن و جمال ذکر جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باب سوم جمال اعضائے مبارکہ مطرہ جسم اطہر چہرۂ اقدس رنگت مبارک قد مبارک سر اقدس موی مبارک جبین سعادت ابر مبارک چشمان مقدس گوش مبارک بینی مبارک رخسار مبارک دہن مبارک لعاب دہن اقدس زبان اقدس عباس مبارک دندان اقدس لبہ نازک ریش مبارک گردن مبارک دوش اقدس پشت مبارک محرن نبوت سینہ اقدس شکم مبارک قلب اطہر بازو مبارک دست اقدس انگلیاں مبارک پنڈلیہ مبارک قدمین شریفین مقدس ایڑیاں خوشبو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضلات مبارک حسن سراپا باب چہارم اخلاق حاصرہ خلاق عظیم علم و مبارک حلم و صبر و استقامت جود و کرم اور سخاوت صدق و امانت افائے احد افت و خیا شجاعت و استقلال شفقت و رحمت سلا رحمی و حسن معاشرت تواز و حسن سلوک عدل و انصاف مسکراہٹ اور خوش طبعی زہد و کناد خوف و عبادت طب نبوی اسلامی تفریحی مشاغل معمولات مبارک نشست مبارک اداب وتعام و نوش لباس مبارک اداب استراحت باب پنجم خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم از آیات قرآن باب ششم خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم از احادیث مبارکہ باب ہفتم محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم احسانات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جان ہے عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم باب ہشتم علامات محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی خواہش کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایب سے پاک جاننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پسند سے محبت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کرنا قرآن کریم سے محبت کرنا امت مسلمہ پر شفقت کرنا دنیا سے بے رغبت ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا معاخذ و مراجیں پیشے لفظ الحمد یا رب العالمین وسلاۃ وسلام و کا یا رحمت العالمین تمام تعریفیں اللہ اضاء وجل کے لیے ہیں جس نے سیدنا و مولانا محمد مصطفی، احمد مجتبہ رسول مرتضی علیہ و وثناء کو تین حق کے ساتھ بھٹکتے ہوئے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر پر حد درود اور بے شمار سلام ہوں انس انسان سے ہے یا نسیان سے اب بلو ذکر کے مطابق انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے انس یعنی محبت رکھتا ہو اور اگر دوسرا معنی لیا جائے تو انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرے کہ ان کے سوا سب کچھ بھول جائے بس حقیقی انسان یا سچا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سینے میں عشق حقیقی کی شمع فیروزہ کی جائے اس پرفتن دور میں مسلمانوں کی حالت زار ڈاکٹر محمد اقبال نے یوں بیان کی مجھے عشق کی آنکھ ادھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں دل میرا دنیا پیشیدہ ہو گیا اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ اول اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دو ان کے اہل بیت سے محبت ارسوم قرآن کا پڑھنا الجام وصغیر لس یوتی قرآن و حدیث گواہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کی محبت و غلامی کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت و بندگی ممکن نہیں صحابہ کرام علی مردوان کی زندگیاں اسی حقیقت کے آئینہ دار ہیں کسی عاشق نے خوب کہا ہے اللہ یا حب المصطفیٰ زد سیابا و دم مخ ذکر من کا لطیہ ولاطانہ بال مت بلینہ فنما علاما حب اللہ و حب حبیبی اے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار ہو جا تو ان کے عشق میں خوب ترقی کر اور اپنی زبان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کوئی خوشبو سے خوب معطر کر اور اہل باطل کی ہرگز پرواہ نہ کر کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کی محبت ہے لبنِ اب المجد سر وہی جو ان کے قدموں سے لگا دل وہی جو ان پہ شیدا ہو گیا ان کے جلووں میں ہیں یہ دلچسپیاں وہ وہاں پہنچا وہیں کا ہو گیا جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو عاشق صادق اپنے محبوب کی باتیں اس کی یادیں اس کا تصور اس کے گلی کوچے میں جانا اس کا ذکر کرنا اور سننا اپنے مقصد حیات سمجھ لیتا ہے اور جب کوئی عشق حقیقی کے سر ہو کر محبوب حقیقی نورمن نور اللہ حبیب کب ریا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہی امور اپنا لیتا ہے تو یہ سب کام عبادت بن جاتے ہیں پھر مح محب اپنے محبوب کی تعریف میں لب گشا ہوتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر تیرے قدموں پہ قربان گیا جانو دل ہوش و خرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا شمیر سالت کے پروانوں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے اپنے ذوق اور علم کے مطابق محبت کا اظہار کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار سو اسمائے گرامی امام کستولانی نے مباحب لدنیا میں بیان کی فرمائے جبکہ قاضی ابو بکر ابن عربی نے احکام القرآن میں بعض صوبے اکرام کے حوالے سے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہزار نام ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہزار نام ہیں اور ہر نام ایک وصف کو ظاہر کرتا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسمائے حسنہ سے مشرف فرمایا جن میں الحمید رعوف رحیم نور الحق المبین الشہید، الکریم العظيم الجبار القبیر الفتاح الشکور العلیم العر القوی الصادق الولی المولا العفو، الحادی المؤمن، المحمن العزیز المقدس مبشر بشیر اور نذیر شامل ہیں آقا و مولا فخر موجدات مقصود کائنات صاحب موجزات جامع صفات باعث تخلیق کائنات ارفع الدرجات، اکمل البرکات مالک کونین سید الطقلین نبی الحرمین سید المرسلین خاتم النبی امام المتقین شفیع المتنبین راحت العشنقین مراد المشتاین شمس العارفین سراج الصالقین مصباح المقربین اکرم الکربین اجمل الاجملین اکمل الاکملین محبوب رب دوجہ بجہیں قرار کون و مقاں راحتیں قلب و جسم و جاں شاف آصیا خامی بے قسام شمس بدرد بدرالداں صدر العلا، نور نورالہدیٰ خیر البرا صاحب شفاعت گبرا صاحب معراج و اثرا غنچائے راز وحدت چشمائے علم و حکمت نو شاہ بزم جنت قاسم کنز نعمت نو بہار شفاعت گل باغ رسالت شمع بزم ہدایت مصطفی جان رحمت جمیل الشیم شفیع العم شہریار ارم تاجدار حرم ممبائے جو کرم سید العرب والعاجم، دافع البل و العلم صاحب لوہوں قلم مدنی تاجدار حبیب پروردگار، دگار سید ابرار احمد مختار مالک کل دنائے صب ختم الرسل مولائے کل فخر دعالم، نور مقدم قبلاء عالم کعب اعظم سرکار دو عالم نبی مکرم آکائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالیٰ کی ذات و صفات کے کامل مظہر اور ظاہری و باطنی حسن و جمال کے بے مثل و بے مثال پیکر ہیں آپ جیسا نہ کوئی ہوا ہے اور نہ کوئی ہوگا مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں آسماں گر ترے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا دھوم ذروں میں انش شمس کی پڑ جاتی ہے جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسان الہند علی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی نے اپنے نعتیہ دیوان ہدائی کے بخشش میں آقا و مولا کے حسن و جمال اور ظاہری و باطنی کمالات کو اشعار کی صورت میں بیان فرمایا ہے اس حوالے سے امام اہل سنت کا معروف سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام خاص طور پر قابل ذکر ہے جو پیکر حسن و جمال کے رانائیوں کا نہایت عمران ایمان افروز اور دلکش بیان ہے مخضن حسن اور ممبائے جمال نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو الحضرت قدص الرحن نے ایک نعمت میں یوں بیان کیا ہے سرتا بدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دھن پھول زقن پھول بدن پھول آپ نے عقائد جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس اور آزائے مبارکہ کو پھول سے تشبی تو دی ہے مگر یہ بھی فرمایا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں نہیں اس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا کہو اس کو گل کہیے کیا کہ کوئی گلوں کا ڈیر کہاں نہیں اس گل باغی رسالت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں بھی کئی امتیوں کو عطا ہوئی اور بیداری میں بھی بعض مقرب اولیاء کرام کی طرح ولی کامل اللہ حضرت قدا سبرہ نے بھی آقا صلی اللہ علیہ و نے خاص کرم فرمایا کہ انہیں بیداری میں ببا اقدس میں اپنا دیدار عطا فرمایا سے نعمت کے طور پر عرض ہے کہ بچپن میں جب کہ قرآن کریم کے چند ہی پارے حفظ ہوئے تھے ایک شب جب یہ ناکارہ و خطا کار سویا تو قسمت بیدار ہوئی اور خواب میں آقا و مولا کی زیارت نصیب ہو گئی با خدا کے رش کم بدوں چشم روشن خود کے نظر دریخ باشد بچیں لتی فروئے خدا کی قسم مجھے اپنی ان آنکھوں پہ رشک آ رہا ہے کیسے بے مثال حسن کامل کی طرف نظر کرنا ہی غیرت کا مقام ہے خدایا کرم بار دیگر کن کی حبیب کبریا کی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری و باطنی حسن و جمال کما حق کو ہو بیان کرنے کے لیے علم دین کے علاوہ اللہ عزوجل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم بھی شامل حال ہونا ضروری ہے قاضی یاز مالکی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الشفاء حافظ ابو نعیم کی دلال النبو امام بحقی کی دلال النبوہ امام سیدو کی خصائص سے کبرا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مدارج النبو کو جو قبولیت حاصل ہوئی اپنی مثال آپ ہے موجودہ دور کی مصروف ترین زندگی میں ایک ایسی کتاب کی اشد ضرورت تھی جو مختصر بھی ہو اور جامع بھی نیز یہ کہ اس میں جمال صورت بھی ہو اور جمال صورت بھی الحمد للہ و مرشدی پیر طریقت رہبر شریعت مفکر اسلام حضرت علامہ سید شاہ تراب راب الحق قادری دامر تو برکات القدسیہ کی تصنیف لطیف جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اس اہم ترین ضرورت کو پورا فرمایا اور عام قاری کے لیے مذکورہ ذہیم و عظیم کتب کا خلاصہ تحریر فرما دیا ہزار شکر اس رب کریم کا جس نے مجھ عاجز اور ناکارہ کو اس کتاب کی ترتیب با تزئین اور کا اہتمام کرنے کی سعادت عطا فرمائی اگرچہ کتاب میں ماخذ کتب کے نام حوالہ جات کے طور پر ہر جگہ موجود ہیں پھر بھی کتاب کے آخر میں زیادہ اہم ماخذ کتب کی فہرست تحریر کر دی گئی ہے حضرت مصنف دامر تو برکات العلیہ مجھ فقیر اور افکار اسلام کے اراکین کی جانب سے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ آقا بمولا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نظر ہے کر قبول افتد عز و شرف ان کی دھن ان کی لگن ان کی تمنا ان کی یاد مختصر سا ہے مگر کافی ہے سامانے حیات عبد المصطفیٰ محمد آصف قادری غفر الح و ہی مقدمہ استاذ العلماء علامہ مفتی عبدالرزاق چشتی بترالوی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من احدم حت اکونا احبا الہ والد ہی و بالا دہی و بخاری مسلم مشکات کتاب العمان تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اسے اس کے والد اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں اس حدیث شریف میں والد کا ذکر ہے والدہ کا نہیں یا تو اس لیے کہ والد اشرف ہے والدہ سے یا دوسری وجہ یہ ہے کہ والد کا معنی ہے صاحب اولاد اس معنی کے لحاظ سے یہ لفظ ماں اور باپ دونوں کو شامل ہوگا یعنی اب مطلب یہ ہوگا کہ مجھے والدین سے زیادہ محبوب سمجھے محبت کی تین قسمیں ہیں طبعی عقلی اور ایمانی حدیث شریف میں ہے جس محبت کا ذکر ہے وہ طبعی نہیں کیونکہ اس میں انسان کو اختیار نہیں اس لیے طبعی محبت حضور صلی اللہ علیہ و سے رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا کیونکہ یہ طاقت سے ماورا ہے اور طاقت سے زائد چیز کا حکم نہیں دیا جاتا محبت عقلی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے کسی چیز کو اختیار کرے خواب و خواہشات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جیسے مریض کا کڑوی دوا پینا اگرچہ وہ اس سے تباً نفرت کرتا ہے لیکن عقل سے واضطے کے اسے اپنے لیے مفید سمجھتے ہوئے اختیار کر لیتا ہے اس محبت کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب سمجھنا ضروری ہے یہاں تک کہ آپ نے اگر کسی کو حکم دیا ہوتا کہ تو اپنے کافر والدین یا کافر اولاد کو قتل کر دے تو اس پر آپ کے حکم پر عمل کرنا فرض ہوتا کیونکہ عقل کا یہی تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والدین اور اولاد کے نسبت زیادہ ہو محبت ایمانی یہ ہے کہ محبوب کے اجلال بزرگی توقیر عزت احسان اور رحمت کی وجہ سے محبت ہو اس محبت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی اغراض کو غیروں کی اغراض پر ترجیح دے یہاں تک کہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور اپنی جان سے بھی محبوب کو زیادہ عزیز سمجھیں والما کانا صلی اللہ علیہ وسلم جام ان المحبہ من حسن سورہ و سیرا و کمال الفتلو ولحسان مالم یب ل استحقہ یقونہ احبا المن من نفس ہی فط من غیری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کی تمام وجوہ موجود ہیں حسن صورت آپ کو حاصل ہے حسن سیرت کے آپ مالک ہیں فضل و احسان میں آپ کو وہ کمال درجہ حاصل ہے جو کسی کو حاصل نہیں تو اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو محبوب سمجھے جب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو محبوب سمجھنا ضروری ہو گیا تو دوسروں سے زیادہ آپ سے محبت کرنا تو اور ہی زیادہ ضروری ہو گیا اسی اعلیٰ درجہ کی محبت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے حاصل کیا جب آپ نے یہ حدیث پاک سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے لاسط یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب علیہ من کل آمن نفسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر ایک سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ولزی نفسی بیادی ہی اکونا احبا علیہ من نفس نہیں کسم ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے یہاں تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی فقین کا النہ احب الفسی قسم ہے اللہ کی جب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العالیہ عمر تم ایمان اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا بخاری خیال رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہ کہا کہ مجھے اپنی جان سے محبت ہے اور پھر یہ کہا کہ آ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی دو وجوہ ہیں ایک تو یہ احتمال پایا گیا کہ آپ نے شاید پہلے یہ سمجھا ہو کہ محبت سے مراد طبعی محبت ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد سمجھ لیا ہو کہ اس سے مراد محبت عقلی و ایمانی ہے لیکن دوسرا احتمال یہ ہے کہ انّا ہوا اوسلا اللہ تعالیٰ علام منقام قام الما بارکا توجہ ہو علیہ السلات و السلام فتبا فن قلب ہب ہی حتہ سارہ کن ہو حیات ولابا بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے اس اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا اور آپ کے دل میں حضور کی محبت ایسے پختہ ہو گئی کہ گویا کہ حضور ہی حضرت عمر کی حیات اور عقل بن گئے یعنی پہلے بشری تقاضے کے مطابق آپ کو واقعی اپنی ذات سے محبت زیادہ ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ کی وجہ سے آپ کو یہ بلند بالا منقام عطا ہو گیا کہ آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی اور مقصد حیات آپ ہی بن گئے علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی محبت کی وجہ سے کامل ایمان حاصل ہو گیا وہ کبھی اس کے ثمرات یعنی فوائد سے محروم نہیں ہو سکتا بے شک وہ خواہشات میں کیوں نہ گرا ہوا ہو اکثر اوقات اس پر غفلت کے پردے کیوں نہ چھائے ہوئے ہوں پھر بھی وہ اپنے نبی کا ذکر آنے پر آپ کو دیکھنے کا مشتاق ہو جاتا ہے آپ کی ظاہری حیاتِ تجربہ میں آپ کو محبت کے پیش نظر سیاب اکرام نے آپ پر اور اہل عیال خیش و اقارب اور مال و دولت کو قربان کر دیا اور پر خطر مقامات پر انہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا کوئی خوف دامنگیر نہیں ہوا اب بھی ہم روز مرہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کتنے ہی لوگ کثیر شہبات میں مبتلا رہتے ہیں اکثر اوقات لہب و لعب میں گزارتے ہیں نف مند افعال اعمال سے غافل رہتے ہیں لیکن جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کا ذکر کیا جاتا ہے گنبد خضراء کا ذکر ہوتا ہے تو وہ آبدیدہ ہو جاتا ہے ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں وہ کثیر مال خرچ کر کے سفر کی ثوبتیں برداشت کر کے آپ کے روزۂ متحرہ کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ میں پہنچ جاتا ہے یہ سب کچھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات کے ثمرات ہیں اص برکات سپا ایک جلد ایک سپا تہتر چوہتر اس سے واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے بغیر ایمان کبھی کامل نہیں ہو سکتا خواہ کوئی ہزاروں سجدے ہی کیوں نہ کرتا رہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اکثر اوقات خواہشات اور غفلت میں گزرنے کے باوجود آپ کی محبت برکات ضرور حاصل ہوتی ہیں جب یہ محبوب بے مثل بھی ہے بے مثال بھی با جمال بھی ہے با کمال بھی ہے حسن صورت میں اس کا کوئی ثانی نہیں حسن سیرت میں اس کی کوئی نظیر نہیں وہ محبوب جس کا ہر عزو کسی نہ کسی موجودہ سے مزین ہے وہ محبوب جس کا پسینہ مبارک کستوری امبر سے زیادہ خوشبودار ہے وہ محبوب جس کے فضلات میں برکات سے خالی نہیں اس محبوب سے محبت کرنے کے لیے اس کے اوساف و کمالات سے باخبر ہونا ضروری ہے وہ اوساف بیان کرنے میں عمر بیت سکتی ہیں لیکن ان کا بیان مکمل نہیں ہو سکتا ان کو کرتا سے ابیت پر رقم کرنے کے لیے کئی دفاتر بھی ناکافی ہوں گے لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے اس سے آگاہ رہے کیونکہ آپ کے اوصاف کا علم حاصل ہونے پر محبت میں اور اضافہ ہوگا حدیث کی کتب میں آپ کے اوصاب ب کملات مختلف ابواب میں مندرج ہیں یعنی وہ موتی مختلف جگہ بکھرے ہوئے ہیں جنہیں عام انسان کے لیے ایک جگہ جمع کرنے اور انہیں ایک سلک میں پرو کر ایک قیمتی ہار کی شکل میں لانے کی ضرورت ہے اگر مبسود کتب میں اس کی پہلے بھی کوشیں ہو چکی ہیں تاہم عام شخص کے لیے وقت کی قلت کا لحاظ کرتے ہوئے مختصر انداز میں خلاصہ کے طور پر ہادی حق حضرت علامہ اشاہ تراب الحق قادری مدی اللہ العالی نے ان موتیوں کو جمع کر کے جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے پیش فرمایا ہے آپ کے طلب رشید اور مرید باسفہ حضرت قاری محمد آصف مد حضی العالی نے اس کتاب کی تزئین اور ترتیب میں خاص اہتمام فرمایا اللہ تعالیٰ مصنف موصوف اور مرتب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے سب مسلمانوں کو اپنے حبیب پاک کی محبت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارباب علم دانش کی نظر میں شیخ الحدیث علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ محقق کے عظیم مصنف جلیل مدرس جامع نظامیہ رضویہ لاہور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ نعت ہر مسلمان کا وظیفہ اور وجہ سکون قلب ہے مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی کماحق ہو حمد نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کے شاہکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا کرنا بھی کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے رب کائنات نے تمام دنیا کے ساز و سامان کو قلیل فرمایا ہے اور وہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے بن نقل علیٰ خلوں عظیم اے محبوب بے شک تم خل کے عظیم کے مرتبے پر فائز ہو اس ذات اقدس کے مقام و مرتبہ اور عظمت اخلاق کے بیان کا حق کون ادا کر سکتا ہے اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تر سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی آئمہ دین کو دینی امامت کا فرض ہی اسی لیے حاصل ہوا کہ انہوں نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تحریر و تقریر کے ذریعے عوام و خواص تک پہنچایا اور لوگوں کے دلوں میں عظمت خدا و رفعت مصطفی کی عقیدت راسیخ کی مصنفین اور خاص طور پر آئمۂ دین مفصرین محدثین اور فقہانے اپنی کتابوں کے آغاز کو جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے بابرکت بنایا وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدی درد سلام پیش کرتے ہوئے آپ کے اوساف خمیدہ اور شمائلِ مبارک کو بیان سے سعادت حاصل کی مفصلین نے قرآن پاک کی تعریف کرتے ہوئے مختلف آیات کے تحت بارگاہ رسالت اعلیٰ صاحب صلاط وسلام میں وہ گلہ عقیدت پیش کی جن کے مطالعہ سے مشام جان معطر ہو جائے محدثین نے اپنی کتابوں میں متعدد ابواب قائم کر کے سرکار تو عالم علیہ السلات کے خسائل و شمائل اور معجزات مستند انداز میں پیش کیے بعض محدثین نے اس عنوان پر مستقل کتابیں تحریر کی جیسے دلائل النبو از امام نعیم ابو نعیم دلائل النبو از امام بہ کی سے قبرا از علامہ جلال الدین سیوتی اللہ علی العالمین از علامہ یوسف نبہانی حدیث کے شارحین نے اپنی شرحوں میں سیرت نگاروں نے کتب کتب سیرت میں صوفیان کتب تصوف میں اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حسن ناس میں اپنی اپنی بسات کے مطابق ہدیہۂ عقیرت و نیاز پیش کیا ہے اس وقت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری مد حضی کی تازہ تصنیف جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش نظر ہے اس کے بارے میں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ سرکار دو عالم پیکرے زیبائی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا اور بیان کرنے والا دیدائے صدیق حامل سہی العقیدہ سنی ہو تو فرشتے بھی مرحبا کہہ اٹھیں ادارہ افکار اسلامی اسلام آباد کے اراکین لائق صد مبارک باد ہے جنہوں نے عصر حاضر کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے حضرت علامہ سید تراب الحق قادری مدحض اللہ العالی کی سرپرستی میں تقریر اور تقریری تبلیغ کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے ان کی متعدد متبوعہ کتب راکم کی نظر سے گزر چکی ہیں موضوعات کا انتخاب انداز بیان، اور کتابت و طباعت سب کچھ ہی جازب اور دیدہ زیب ہے اللہ تعالیٰ مصنف کو اجر عظیم عطا فرمائے اور افکار اسلامی کے عراقین کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ صالح لٹریچر کے ذریعے دارالحکومت اسلام آباد میں بیٹھ کر امت مسلمہ کی فکری اور ایمانی رہنمائی کرتے رہیں اور علم و عمل کا پیغام ہر قصو ناقص تک پہنچاتے رہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس مساعی کو قبول فرمائے اور اجر جمیل سے نوازے آمین ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری مشیر وفاق شریع عدالت بشیخ الحدیث جامعہ رضویہ لاہور و نسل علی رسول الکریم علامہ شاہ تراب الحق قادری مدہ ذلہ العالی راکم کے بہت ہی کرم فرما احباب میں سے ایک علمی اور ہر دل عزیز شخصیت ہیں صاحب علم و طریقت ہونے کے علاوہ اہل قلم بھی ہیں آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف فرمائی جن میں سے زیر نظر کتاب ایک علمی تحقیقی شاہکار ہے راکب نے اس کے بعض حصے دیکھے عنوانات جازب اور اندازِ تحریر نہایت دل نشیں ہے اللہ کرے زوریں قلم اور زیادہ حقیقت یہ ہے کہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حق کو ہو توسیع تو خالق جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتا ہے بندوں کی کیا مجال کس کا حق ادا کر سکیں البتہ اپنی اپنی بسات و ہمت کے مطابق اسے بیان کرنے کا شرف حاصل کرنا ایمانی تقاضا ہے بحمد اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اہل سنت کے حصے میں آئی ہے حضرت شاہ صاحب مدح ظلہ العالی نے یہ قلم کاری فرما کر اہل سنت پر خاص کرم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کابش کا بہتر صلا عطا فرمائیں حضرت علامہ پیر علاء الدین صدیقی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ سجادہ نشین آستانلیہ نیریاں شریف آزاد کشمیر بسم اللہ بسم ہی تعلیٰ حضرت علامہ پیر سید شاہ تو الحق صاحب قادری کی تصنیف لطیفے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من پڑی روح کو راہ صدر کو انشراح دل و دماغ کو تمانیت و جلا کی کیفیت سے متکیب فرمایا جو محسوس ہوا جیسے حضرت قبلہ نے رسول اکرم نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل خمیدہ خسائل جمیلہ اور فضائل متقصرہ کے بحر بے قرآ شناوری کرتے ہوئے جود ہائے یکتا ہاتھ لگے انہیں پوری امانت اور دیانت کے ساتھ ایمان و اخلاص کے دھاگے میں پرو کر ملت اسلامیہ کے دلوں کو دنیا کی منور کرنے کا حق ادا کر دیا ہے زیر نظر کتاب عقائد کی درستگی تعمیر سیرت اخلاص و الفت کی پختگی اور طہارت قلب و نظر کے لیے اکثیر اعظم ہے اللہ کریم شیر بیشتہ اہل سنت محقق و محترم شاہ صاحب قبلہ کی حیات طیبہ کے شب روز کو طوالت و صحت سے نوازیں تاکہ ایسے کار ہائے نمایاں سے امت کے راہبری رہنمائی ہوتی رہے فاصل جلیل علامہ محمد افضل کوٹلوی ایم اے عربی اسلامیات سیاسیات ناظم جامعہ قادریا فیصل عباد جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی ایمان تازہ ہو گیا کتاب کیا ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی آئینہ دار اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مظہر ہے اقبال نے مسلمانوں کے روحانی انحطاط دینی بے رغبتی اور اسلام سے دوری کا سبب جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانگی بتاتے ہوئے کہا تھا اصر ماں مارا از ماں کرد از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگی اس کے مطالعہ سے یقیناً ایمان کو تازگی روح کو بالیدگی عقیدے کو پختگی عمل کو نکھار اور ذہنوں کو جلا ملے گی حضرت علامہ شاہ تراب الحق صاحب قادری دامر تو برکاتم العلیہ کو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو گہری وابستگی اور محبت ہے کتاب کا ایک ایک لفظ اس کائنہ دار ہے ادیب شہیر علامہ مولانا محمد صدیق ہزاروی مترجم کتب حدیث مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور بسم اللہ الرحمن الرحیم و نسلی مسلم و اعلیٰ رسول ہل کریں دینی و مذہبی خدمات کے حوالے سے علامہ سید شاہ تراب الحق قادری دمر تو برکاتم العالیہ کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں آپ نے اب تک نہ صرف یہ کہ اپنی نگرانی میں مسلک اہل سنت کی حقانیت حق باطل فرقوں کے رد اور اصلاح عوام کے سلسلے میں بے شمار کتب کتبات کا اہتمام فرمایا بلکہ خود بھی اہم اعتقادی اصلاحی موضوعات پر قلم اٹھایا جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ شہ طراب الحق قادری صاحب کا ایک عظیم تحقیقی شاہکار ہے جو نہ صرف ان کے عشق رسول کا مبولدہ ثبوت ہے بلکہ گرستانی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھولوں کی آبیاری میں بھی نہایت عمدگی سے ممک معاون ہے اس کتاب مستطاب میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا مبارک کو نہایت حسین دلکش اور محبت برے انداز میں پیش کیا گیا ہے بالخصوص باب ششم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کا خلاصہ احادیث کی روشنی میں نہایت اچھوتے انداز میں پیش فرمایا ہے اللہ تعالیٰ حضرت علامہ سید شاہ قراب الحق قادری مدح حضی العالی کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے اور خدمات علیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے آمین بجاہین نبی جل کریم استاذ العلماء علامہ مفتی حاکم علی رضوی صدر مدرس جامع حنفیہ رضویہ سراج العلوم گجرہ والا زیر نظر کتاب جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مقامات سے دیکھنے کا اتفاق ہوا پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحم قادری مدح فیض نے کتاب کو کوسے میں بند کر دیا ہے حضرت موصوف کی تحریر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہے اس کے ساتھ سیرت طیبہ کا بیان سونے پہ سہاگا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نقط کان لقم فی رسول اللہ عسوۃ خاسنا اس مبارک ارشاد میں سیر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو کامیابی کا اعلیٰ نمونہ قرار دیا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایمان کی بنیاد ہیں جیسا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمٰ نے فرمایا ہے اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ مصنف حضرت علامہ سید شاہ طراب الحق قادری لائک تحسین ہے کہ انہوں نے نہایت جانف شانی سے عاشقان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نادر مضمین سپرد کرتاس کر کے عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے مولا کریم اپنی بارگاہ بےکس پناہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر پڑھنے والوں کو سعادت دارین سے بہرور فرمائے عید ازمن و از جملہ جہاں آمین آباد مفسر قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ دامر تو برکاتم العلیہ سربراہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ راول پنڈی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدالولی شہید وسلات وسلام و الا حبیب ہی ولا عال ہی و اصحاب ہی حسن سے پیار رکھنا اور حسن کے لیے دل فگار رہنا زمینی چیز نہیں آسمان عطیہ ہے ایسا اتیا جو ہر زمانے اور ہر دور کے انسان کے مشترکہ سرمایہ کی حیثیت سے ابھرا ہے بلکہ سچ یہ ہے کہ زندگی کی انتہائی معراج اسی کے لیے اسی میں کھو جانا اور اسی کے جستجو میں بالحانہ رویوں کا روپ دھار لینا ہے وہ انسان بڑا عظیم انسان ہوتا ہے جو حسن کی روشنیوں تک رسائی حاصل کر لیتا ہے حسن کا سرچشمہ چشمہ حیات سے کم نہیں بلکہ آب حیات اجاز حسن کی ایک کرن ہی تو ہے عقل اور ادراک حسن ہی کی قاصد کی حیثیت رکھتے ہیں ریاضت اور ان کی ان کی حسن ہی کی زندہ خوشبوئے ہیں شیر و سخن حسن ہی کا تڑپتا عکس ہے حسن کی تلاش اپنے حقیقی مخزن سے عشق ہے اور حسن کے جلووں کو دیکھ کر غیر کو دیکھنا گناہ ہے انبیاء اور اولیا حسن کے پرتو تو بھی ہیں انبیاء اور اولیا حسن کے پرتو بھی ہیں اور کوچائے حسن کے خوبر بمسافر بھی تماشائے حسن پھولوں کی لطافت ستاروں کے جل ملاحٹ بہاروں کا بانک پن چمرستانوں کی پھپن گلزاروں کی دل آویزی شمسوں قمر کے اجالوں فضاؤں کے ہم کم آسمانوں کی پہنائیوں آوازوں کی آہنگ، موسیقی کی دھن بادلوں کی کڑک اور بجلیوں کی چمک دمک سب ہی میں دیکھا جا سکتا ہے لیکن حسن کی یہ لکیریں اور خطوط جمال کی یہ ادائیں اور حدود اتنی مختصر ہیں کہ نگاہیں عشق و مستی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتیں خطرہ رہتا ہے کہ کہیں تور جل نہ جائے اور قابہ کسی اور کا حسن دیکھ کر اسی کا طواف نہ کرنے لگ جائے حسن ازل کا قابل پرتو صورت کے ساتھ سیرت کا بھی جگمگاتا پیکر ہو سکتا ہے مذاہب عالم کا اجماع ہے کہ کائنات کن فقا ایسی ملکوتی من نہ محبوب صرف اور صرف محض اور محض آئین اور آئین اور بالکل اور کل نور مجسم مجسم رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فکر کی کشود جذبوں کی معراج مذاہب کا مقصود ادیان کی روح عبادتوں کی اساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے دانش دین فکر فن اس وقت تک خلا میں رہتے ہیں جب تک ان کا موضوع اور مرکز میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ بن جائے میرے نظیر حسن کے رنگ خوشبوؤں کے نغمات خلوط بلندیاں اور ارجمندیاں اجالے اور روشنیاں مستیاں اور کیفیات اظہار اور نمود سکوت اور خمود ازمار اور استہار سب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتیں ہیں وہ شخص بہت بلند بخت اور عرفہ نصیب ہوتا ہے جسے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میسر آ جائے لکھنے والے دب جاتے ہیں جب تک ان کی تحریریں وضو کر کے میرے آقا کی نعت نہ کہیں مورخ کوڑے اور کوڑی کی قیمت نہیں رکھتے جب تک آکائے حسن کا طواف منشور حیات نہ بنا لیں فن و ادب کے صفحہ سیاہ رہتے ہیں جب تک ان میں میرے آقا کے حسن نعت کا نہ ہو سلاطین زمانہ کے منہ پر کچھ تھوکتا بھی نہیں جب تک واقعہ کی تحلیظ رحمت پر پڑی خاک کو سرمائے چشم بنانے کا عزم نہ رکھتے ہوں عزتیں حضور سے ہیں کرامتیں حضور کی ہیں پخت نصیب ان کی عطاؤں کا جوش ہے ایک نسبت سطر سدرت کا عروج رکھتی ہے ان کے خادر ملکو کے زماں ہے ان کے نوکر رش کے دوراں ہے تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو فروغ دیدۂ افلاق ہے تو تیرا سید زبوں فرشتہ و خور کے شاہین شہے ہے تو شہ لولاک کے وہ عاشق جن کی رگ رگ اور رواں رواں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرا جمایا ان میں آشفتہ سر مجذوب بھی ہیں اور عقاص بتنح منصور بھی ہیں دری دے صدر سخن گو بھی ہیں اور فگار جگر ادیب بھی ہیں شہرہ نورید مسافر بھی ہیں اور جنوں خیز کلمکار بھی ہیں۔ خاکی بدن انسان بھی ہیں اور دودو وجود ہور بھی ہیں۔ شولہ رنگ و جنات بھی ہیں اور نور روب فرشتے بھی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے بررسغیر پاک و ہند میں عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوم مچائی۔ ان میں سے اکثر امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کی تلمز ہیں۔ ماننے والے ہیں ان سے عشق نبی سیکھنے والے ہیں انہیں قافلہ مستف الدین میں ایک نام سید شاہ تراب الحق قادری کا بھی ہے شہ تراب الحق قادری کا مسلک مسلک عشق ہے وہ بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت تصور کرتے ہیں اور سے ریاضت کے لیے ان کی سوچیں بھی یہ آہنگ رکھتی ہیں کہ جب لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے شاہ تراب الحم قادری بڑے عظیم آدمی ہیں ان میں باعث ایک کشش بڑی باتیں ہیں رسیلے بھی ہیں سجیلے بھی ہیں دب دار بھی ہیں طرح دار بھی ہیں سخن فہم ہیں سخن شناس ہیں ادیب ہیں خطیب ہیں متین ہیں فہیم ہیں علامہ ہیں قلامہ ہیں لیکن ان کے سارے رگ پھیکے ہوتے اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہ ہوتے بات عشق کی چل نکلی تو ذہن میں رہے کہ عشق میں نسبت محبوب بڑی چیز ہوتی ہے اس حوالے سے شاہ طراب الحق قادری کے سید ہونے اور آل رسول ہونے کا بھی بڑا فکر بڑا خیال آیا الحمد شاہ جی نے اپنے آبا و جداد کی فکر و عشق میں ڈوبی ہوئی روایات کو بھی اپنے زاویہ میں زندہ رکھا آپ قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے لیکن اپنے تسلب فکری کو فرموش نہ کیا بلکہ سیاست عالم بھی ہو تو جب و دستار بھولتے بھولتے خدا رسول کو بھی بھول جاتا ہے لیکن آپ پیری مریدی بھی کرتے ہیں لیکن آپ کے متصف متصفانہ خیالات پر قرون اولہ کے بزرگوں کا رنگ غالب دکھائی دیتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کبھی ٹی وی کی سکرین پر بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن داڑھی امامہ اور لباس کی حدود بحمد للہ سکڑتی نہیں شادی کا متاثر نہ ہونا اور اپنی تاجدار تاجدار خاندانی مذہبی اور روحانی اقدار و روایات سے دوسروں کو متاثر کرنا باعث تحسین ہے شاہ جی تسلی رکھیں کہ مذہب عشق خلا میں معلق رہنے والی شے نہیں اس کا اعتراف وقت کی آواز قبر کا نور اور آخرت کی عزت ہوتا ہے سید شاہ طراب قادری بولتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں آپ کی کتب ضیاء الحدیث و طریقت اور پلاہ دارین اپنی عظمت تسلیم کروا چکی ہیں لیکن خیال ہے کہ آپ کی کتابوں جو مقام جمال مصطفیٰ کو حاصل ہے وہ کسی اور کتاب کو میسر نہیں جمال مصطفیٰ میں در اصل بلا واسطہ آکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی لہر قاری کتاب کے دل واروں میں جا اترتی ہے مطالعہ کا وہ مرحلہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے جب شاہ جی خاکی بدن انسان کی دہلی سے جنت پر جا بٹھاتے ہیں جہاں سے اسے کتاب و سنت کے آئینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونے لگتی ہے اور وہ ان کے یاقوتی لبوں سے جھٹتے پھول دیکھتا ہے وہ ان کی تابانی اور درخش اپنے مقدر جا اتالتا ہے ان کی زلف جنت گیر کی خوشبو سے لے کر ان کی نگاہ ناز کے جلووں تک بہت کچھ بلکہ سب کچھ قاری کتاب بے نقاب و بے حجاب دیکھنے لگ جاتا ہے اور پھر مناظر حسن کے جلوے ست آتشاہ ہو جاتے ہیں جب جی حسن حق کی جستجو میں الحضرت کی کے یا شاعری کو رکو اور سجلے کتاب پڑھنے والوں کے سامنے خود رکھ دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مصنف شاہ طراب الحق قادری یہاں پہنچ کر خود ہی اپنے سر پر کرامتوں کا ایک تاج لیے پھیرتے ہیں جو یقیناً دیر تک لوگوں کے اشہب ذوق کو محمد لگاتا رہے گا آئیے اب ہم آپ کو زہمت انتظار کی کلفتوں سے زیادہ دیر تک دوچار نہیں رکھتے رکھنا چاہتے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اور جمال مصطفیٰ دیکھیے اور جمال مصطفیٰ کی خوشبو سے مشام ایمان کو معطر کیجیے صاحب اور فقیر پر تقسیر کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے نوازیں آمین علامہ مولانا ضمیر احمد ساجد ایم اے عربی ادب اسلامی یونیورسٹی امیر جماعت اہل سنت اسلام آباد الحمد للّہ وقد والسلام سلات من لا نبی بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انا نخ نو نظل دکرہ و ان بے شک قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں پس نہ تو قرآن کے الفاظ ضائع ہو سکتے ہیں اور نہ اس کے معنی کا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے قرآن کے معنی کا مجموعہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن حکیم میں ان تمام پہلوؤں کو کتاب و حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ دونوں چیزیں لامحدود وسعتیں رکھتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں سیرت نگاروں میں ایسی ایسی ہستیاں نظر آتی ہیں جن کی زندگیاں صرف اسی مشن کے لیے وقف ہو گئیں اور اس سیرت مبارکہ پر ایسا گران قدر ذخیرہ چھوڑ گئے جو امت مسلمہ کے لیے تاخیات علمی سرمایہ رہے گا لیکن یہاں آ کر سیرت کا مطالعہ کرنے والا ماہ حیرت اور انگشت بدنداں ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی سیرت نگار یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کسی نے سیرت طیبہ کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر لیا ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو ساحل سمندر سے بہت دور محسوس کرتا ہے اسی سلسلہ کی ایک کڑی جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے اور بہت خوشی ہوئی کہ اس کتاب میں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسائس کمالات اختصار و جامعیت کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیے گئے ہیں قرآن حکیم کتب احادیث اور کتب سیر سے مختلف گل چن چن کر مصنف زید مجدہوں نے گلدستہ تیار کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب پر خاصی محنت کی گئی ہے مگر اس کے مطالعہ سے کتاب کی خوبصورتی کی جو اصل وجہ معلوم ہوتی ہے وہ مصنف کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت ہے باب چہارم کی ایک عنوان اسلامی تفریحی مشاغل کے مطالعہ سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ مصنف نئی نسل کے دلوں میں پیغام سیرت طیبہ اتارنے کے لیے کتنے بے تاب اور حریص ہیں عام طور پر کسی کتاب میں اشعار کی کثرت اس کے اصل مضمون سے توجہ ہٹا دیتی ہے مگر زیر نظر کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و پر ایسے ایسے اشاہ اس کو اشعار دیے گئے ہیں جن سے قاری کتاب کی طلب و جستجو میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے اور پڑھنے والا ایک بار شروع کر کے پوری کتاب پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا مثال کے طور پر مصنف مدح حضی العالی نے اس کتاب کے باب سوم میں عقائد رجحان صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کے بارے میں وسائل وصول سے ایک روایت نقل کرتے ہوئے رقم و تراس ہیں حضرت امی حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کا لہجہ روبدار ہو جاتا اور آپ کی آواز مبارک بلند ہو جاتی گویا آپ کسی لشکر کو ڈرا رہے ہیں کہ تم پر اب حملہ ہوا چاہتا ہے اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام اس کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام کتاب حاضہ میں ایک اور بڑا علمی اضافہ ہے جو سیرت طیبہ لکھنے والوں اور دیگر اہل علم شخصیات کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اور وہ ہے اس کتاب کا پانچواں اور چھٹا ان ابواب میں قرآن حکیم سے دو سو خسائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آیات اور احادیث کے خلاصے کی شکل میں لکھے گئے ہیں اگر شرحبت سے لکھا جائے تو مذکورہ خسائے سے چار سو کتابیں وجود میں آ سکتی ہیں اس سے ہر مطالعہ کرنے والا شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کتاب مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ کتنی جامع ہے اگر اس کتاب کو اردو کے علاوہ دوسری زبانوں جیسے انگریزی عربی وغیرہ میں بھی ترجمہ کر دیا جائے تو بے حد مفید ثابت ہو سکتا ہے پیر طریقہ دیوان سید آل سیدی بعینی پیرزادہ سابق مرکزی صدر جماعت اہل سنت پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم و دو و نسلم وََسلم رسول کریم اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس کریم ذات نے ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے آقائے نامدار احمد مختار خاتم الانبیاء رحمت دو عالم نور مجسم شاف محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ ہم آپ کی صفات مقدسہ پر گفتگو تقریر تحریر کر کے اور تعلیمات عالیہ پر عمل کر کے دارائن مصر سرخرو ہو سکیں وہ لوگ باعث عزت و تکریم ہیں جنہوں نے آپ کا ذکر اس طرح کیا کہ دوسروں کے دل میں بھی آقا کی محبت بیدار کر دی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابا برکات پر جو کچھ تحریر کرنا تو بہت بڑے حوصلے اور علم کا کام ہے میں تو اپنے لیے اس بات کو بھی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ سیدی جدی مولائی حضرت خواجہ خاجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت کے وسیلے سے آج آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی سے موسوم کتاب جمال مصطفیٰ پر کچھ تحریر کروں اللہ تعالیٰ میری اس تحریر کو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے طفیل قبول فرمائے اور ہمیں آقا کے غلاموں میں شامل فرمائے آمین تم آمین عزیزم حافظ محمد آصف قادر صلیمہ ہوں نے جس زوق و شوق سے اپنی شاخی کامل اور استاذ مکرم پیر ترین قد حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری مدحض اللہ العالی کی کتب کی اشاعت کا اہتمام فرق کیا ہے اسے دیکھ کر بے حد سکون اور مسرت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی ایسے اشاق موجود ہیں جو اس قدر محبت محنت اور لگن سے دین مبین کے فروغ کے لیے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شمع ان کے بڑے روشن کر رہے ہیں انہیں محفوظ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس سائی جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے آمین حضرت علامہ شاہ صاحب دامر تو برکات نے ایک مستند اجید عالم دین ہونے کے علاوہ سلسلہ قادریہ کے ایک پیر کامل بھی ہیں حضرت کو حضرت عظیم البرکت قدا رہو سے خاص نسبت حاصل ہے اس نسبت کا عکس آپ کی تحریر و تقریر میں نظر آتا ہے آپ نے آج کے دور کے مطابق سہن اور آسان طریق سے بہت سے مسائل اس میں بیان فرمائے اور موجودہ دور کے ذوق کے مطابق اردو زبان کا استعمال فرمایا حقیقت تو یہ ہے کہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تحریر میں سمونا ناممکن ہے مگر اس کا مطلب قطعا یہ نہیں کہ جمال مصطفیٰ بیان ہی نہ کیا جائے بلکہ جتنا بیان ہو کم از کم اس طرح ہو کہ اس کے دلوں میں اس کی طلب اور بڑھ جائے اور فی الواقع یہ بات اس کتاب میں آیا ہے سرکار کو دیکھنے والے جب آپ کا مکمل جمال نہ دیکھ پائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم صرف تصور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل جمال کو پا سکیں بار ہمارے دلوں میں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگزی فرمائے آمین حضرت شاہ صاحب نے حسن و خوبی کے ساتھ آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کو جمع کیا اور پھر اس پر ایسے اکابرین امت یا قوال نقل فرمائے کہ کسی کو مجال نہیں کہ وہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی قسم کی کمی کر سکے حضرت شاہ صاحب نے اپنی تحریر میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں زیادتی کرنے کا جو اغیار کا ہم پر الزام ہے اس کا خوب جواب تحریر فرمایا ہے اور اس بارے میں جو اکابری نے امت کے اقوال کیے ہیں وہ اغیار کے سکوت کے لیے کافی ہیں اگر کوئی سمجھے فی الواقع اور فی الحقیقت یہ بات ہم سب مومنوں کا ایمان ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے بعد اعلیٰ ترین مقام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کی تعریف دراصل اصل خالق کی ہی تعریف ہے جیسے مصنوع کی تعریف سانے کی تعریف ہوتی ہے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خوب فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ ممکن نہیں کیونکہ جو وصف بھی آپ کے لیے ثابت کیا جائے گا وہ آپ کے حقیقی اعلیٰ مقام کے سامنے ہیچ ہوگا بس آپ کی شان میں مبالغہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سط الوہیت بیان کی جائے اور یہ یقیناً منع ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا گھر بنا دے اور ہمیں آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد و بے حساب تعریف کرنے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے آمین اللہ تعالیٰ شاہ صاحب دامر تو کو اس سے بھی زیادہ خدمت دین کی توفیق ہمت عطا فرمائے اور ان کی تصانیف کی ترتیب و اشاعت کے سلسلے میں عزیزم محمد آصف قادری صلی اللہ علیہ وسلم کی کابشوں کو قبول فرمائے بچاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم